Yeah uh -huh. سورة الزمر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ و تعالی نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعَبُدِ اللَّهَ مُخْرِصَ لَّهُ الدِّينَ أَلَى لِلَّهِ الدِّينُ الخالص سورہ زمر کا آغاز کر رہے ہیں مکی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے البتہ چار صورتیں آج اور آئندہ کی نشست میں یعنی کل کی نشست میں زیادہ تفصیل آئے گی چار صورتیں جو مکی آ رہی ہیں وہ بڑی اہم ہیں توحید کے عملی تقاضوں کے حوالے سے توحید ایک عقیدے میں ماننے والی بات ہے وہ بھی لازم اور ایک توحید کے عملی تقاضے بھی ہیں ان چار صورتوں میں سورہ زمر ہے پھر مؤمن ہے پھر سور حامی مسجدہ ہے پھر سور تشورہ ہے ان چار صورتوں میں توحید کے عملی تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے ابھی سورہ زمر کا مطالعہ کر رہے ہیں توحید کے عملی تقاضے کے حوالے سے اس بات کا زور دیا گیا کہ اطاعت اللہ ہی کے لیے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کے بندے بن جاؤ اس بات پر زور ہے اللہ کو ماننا بھی ضروری اور اللہ کی ماننا بھی ضروری باقی صورتوں میں جو تقادے ہیں ان میں اللہ ہی سے دعا پھر اللہ ہی کی طرف لوگوں کو دعوت دینا اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد جہد کرنا یہ تصویر ان اللہ بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس صورت میں توحید عملی کا بیان بھی ہے اور شرک کا رد بھی کیا گیا اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کا تذکرہ بھی بعد میں انشاءاللہ آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تنظیر الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب قرآن کا نازل کیا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو غالب حکمت والا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی فعبود و صلی اللہ کی عبادت کیجیے مخلص الدین اپنی اطاط کو اس کے خالص کرتے ہوئے اللہ اللہ دین الخال آگاہ اللہ ہی کے لیے ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور امت کو تعلیم دی جا رہی ہے اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کے بندے بنے رہو عمل نیت میں بھی اخلاص کا معاملہ اور عمل بھی اللہ کے لیے توپ پر اطاعت اللہ کی ہو بقیہ کوئی اچھا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت تو بلکل ایک یہ بات بقیہ اطاعتیں وہ اللہ کے اطاعت کے تابع رہیں والذین اتخذوا من تخد و مندو نہیں اولیا اور جو لوگ اللہ کے سوا دوست بناتے ہیں ما اللہ تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ قرب کے درجے میں اللہ کا ہمیں مقرب بنا دیں یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹے کیوں ہم نے تلاش کر رکھے اللہ کے قریب کر لینے کے لیے حالانکہ ایسی کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ان اللہ یق میما ہوں فیم اختری فون بے شک اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے یعنی قیامت کے دن ام اللہ بے شک اللہ کسی جھوٹے کو ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتا جھوٹ کا طرز عمل اور ناشکری کا رویہ اس رویے کے ساتھ اطاعت, ہدایت نہیں ملتی اس عائب کا حاصل لو اراد اللہ ایت تاخذ ولدا لاستفى مما يخلق ما اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنی اولاد بنا لیتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا سبحانه اللہ اس سے پاک ہے اس کو اولاد کی حاجت نہیں ہے اولاد کی حاجت تمہیں ہے مخلوق کو اللہ کو کوئی حاجت نہیں وہ اللہ اللہ حید القحاد وہ اللہ یکا زبردست خلق بالحق اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر پیدا کیا اللیل علی النہار وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے النہار علی اللیل اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے ایسا نہیں ہے کہ بالکل یکدم دن چلا جائے یکدم رات آ جائے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ دن کے جاتے جاتے وہ رات کی تاریخی کا جو ہے وہ معاملہ لے کر آ رہا ہوتا ہے اس میں آ, دا, کچھ سائنٹفک فیکٹس بھی بیان کیے گئے کہ زمین بالکل گول نہیں ہے اوور شیپ سارٹ اف ہے بالکل گول اگر ہوتی تو دم رات کا آ جانے کا معاملہ ہوتا اور یک دم دن کے نگر جانے کا معاملہ ہوتا یہ مباحث بھی بعض نے بیان کی واللہ عالم. شمس والقمر اور اللہ نے مستخر کیا سورج اور چاند کو یعنی ان کا چلنا تمہارے زندگی کے گزارنے کا باعث مسلم ہر ایک, ایک مدت مقرر تک چلتا رہے گا اللہ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا خلا کا تمہیں نسل اللہ نے تمہیں نسل واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا جوڑے, جوڑے بنائے اس سورے انعام میں ہم نے جوڑوں کا, کا ذکر کیا تھا بکری ہے اوٹ ہے گائے اور کیا رہ بکری ہے اوٹ ہے گائے اور بھیڑ کا معاملہ تو ان کے نر اور مادہ یعنی آرٹ یہ جوڑوں کا ذکر سورہ انعام میں بھی آیا تھا یخلقکم فی بتونی ام اللہ تمہیں پیدا فرماتا تمہارے ماؤں کے بتن میں اللہ اکبر خلقم من بعد خلق ایک کیفیت کے بعد دوسری کیفیت میں فی ظلمات ان ثلاث تین تاریخ پردوں میں اللہ اکبر اس کو ڈیفائن کرنا شاید اس کی ٹرمنالوجیز بھی ہوں واللہ ہوم وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے بہت سادہ سی بات کیا ہے بچہ ماں کے بتن میں ایک جھلی میں لپٹا ہوتا ہے اس جھلی کی تاریخی ماں کا بطن اس میں یوٹرس رحم ماد اس کی تاریخی پھر ماں کے بتن کی تاریخی ان تین تاریخ پردوں میں ایک کے بعد دوسری کیفیت مستقل اللہ تمہاری تخلیق کے عمل کو آگے بڑھا رہا ہے بھائی بہت بڑا ویئر ہاؤس بھی ہو نا اور بڑے, بڑے بڑے باکس رکھے ہوئے ہوں بڑے بڑے اور اندھیرا ہو تو مجھ سے بھی ٹکرا جاتے ہیں جی اور اس اندھیرے میں سوئی کو تلاش کرنا بھی ناممکنات میں سے تقریباً اور ادھر اللہ ایک قطرے کے جز سے ان تین تاریخ پردوں میں اس بچے کے عمل تخلیق کے عمل کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ جز قطرہ اس کا جز ناک اس میں نہیں کان نہیں آنکھ نہیں دانت نہیں ہاتھ نہیں پیر نہیں دماغ نہیں دل نہیں گردے نہیں ہڈیاں نہیں گوشت نہیں خون نہیں چربی نہیں کچھ بھی نہیں ایک قطرے کے جس کو اللہ ان تین تاریخ پردوں میں درجہ بدرجہ پروان چڑھا کر انسان بناتا ہے اللہ اکبر اور بھائی اللہ کو تلاش کرنے کے لیے کہاں جانا ہے ہمیں کو بہت دور جانے کی ضرورت ہے ظالکم اللہ رب یہ <سؤال> اللہ تمہارا رب لہُ الملک اسی کے لیے بادشاہت ہے اللہ اللہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فنف تم کہاں پھر جاتے ہونی اگر تم نا شکری کرو تو اللہ سبحان و تعالیٰ تم سے غنی بے نیاز ہے الكفر اور وہ اپنے بندوں کے لیے نا کو پسند نہیں کرتا ہاں و ان تشکر اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا ہے فائدہ تمہارا ہے اللہ کو حاجت نہیں لیکن شکر کرو تو وہ اس سے پسند کرتا ہے ذرا اخرا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ربی کم مرجی ربی تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے ان نہ علیم بے شک و اللہ سینوں کے رادوں سے خوب واقف ہے وہ الا مسن انسان رب منی بن الی اور جب انسان کو کچھ تختی پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسی کو پکارتا ہے تم میں ادا نعمت امن ہوں پھر جب وہ اللہ اسے اپنی طرف سے نعمت دے دیتا ہے نسی اما خان یا من قبل تو وہ ایسے بھول جاتا ہے اللہ کو جس کے لیے اس سے قبل وہ ایسے بھول جاتا ہے کہ اس سے قبل اللہ کو اسے پکارا ہی نہیں تھا و للہ اور وہ اللہ وجہ سبحان و تعالیٰ کے لیے شریک بنا لیتا ہے یہ کا اے نبی علی السلام فرما دیجیے کہ اپنے کفر کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو امن کا منا من صحاب نار بے شک تم آگ والوں میں سے ہو اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے آگاہ سے محفوظ سرما ایک تو یہ ہے جو آگ والا ہے کیا یہ نا شکرا بہتر ہے اور اب اگلی آیت کی طرف چلتے اب من قو نتن آنا اللہ یا وہ بہتر ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے سجدہ کرنے والا ہے اور قیام کرنے والا ہے یہ غرالآخرہ آخرت سے وہ ڈرتا ہے وہ جو رحمت ربی اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے کیا وہ نا اور یہ شکر گزار عبادت گزار برابر ہو سکتے قطعا نہیں پل. اے نبی علیہ السلام پر ما کیا برابر ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے یقیناً ایسا نہیں ہے علم سے مراد علم حقیقت اس کائنات کی حقیقت کو پہچاننا کیوں بنائے گی اپنی اوقات کو پہچاننا کیوں پہنا کیا گیا خالق کو پہچاننا کون میرا خالق میرا مالک میرا رازق ہے اپنے ڈیسٹینیشن کو یہ علم حقیقت جو جان لے وہ اور اس سے جاہل رہنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے ان نماز کرو ارل بے کو حاصل کرتے ہیں کلیہ فرما دیجیے بندو سے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو لدینہ احسن تہادیا حسنا جن لوگوں نے عمدہ کام کی اس دنیا کی زندگی میں ان کے لیے بھلائی ہے وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعًا اور اللہ کی زمین وسیع ہے ایک راہ ہے کہ ہجرت معاملے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جب وہ ہجرت کا موقع آیا تھا وہ عرد اللہ اور اللہ کی زمین وسیع ہے ان نمافر اجر ہم بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا کرے گا یہ بھی صبر کی بڑی عظیم فضیلت کا بیان ہے صبر صبر کیا بے حساب اللہ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے گا قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تعالی کی عبادت کروں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ توحید کا عمل خالص اللہ کے لیے بندے بن جاؤ اللہ کے مستقل اس کا بیان ہے وہ امیر تو مجھے دیا گیا ہے میں پہلا پہلا مسلم یعنی فرما بردار ہو جاؤں کل انخوف اور نبی علی فرما دیجیے بے شک میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نافرمانی فرمانی کروں تو اپنے رب کی تو ایک بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے قل اللہ آپ فرماد دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے فاعبدوا ما شئتم من پس تم جس کی چاہو پرستش کرو عبادت کرو اس اللہ کے سوا قل ان الخاسرین الذين خصوا انفسهم واهلهم يوم القيامه اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماد دیجئے بیشک خسارے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپ اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا اصل مسئلہ ہے آخرت کا بلاق خصور میں تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں اصل خسارہ وہاں کا آخرت کا اور سب سے بڑا گھاٹے میں کون ہے جو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیام تن خسارے میں ڈال رہا ہے ہم سے تو ہے بعد میں پڑھیں گے سورہ تحریم آیت نمبر 6 اے ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہاں گھر والے ایمان پر ماں باپ بھی ایمان پر اولاد بھی ایمان پر تو یہ جنتی فیملی اس جنتی فیملی کا تسکر آئے گا سورج تور آئے تمہر اکیس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی لیکن یہاں بتایا گیا سب سے بڑکا خسارہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کوئی شخص قیامت کے دن خسارے میں ڈال رہا ہو اللہ کا خسران المبین آگاہ ہو جاؤ کہ یہی واضح خسارہ ہے لہوم من فوق من ونار ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گے ومن من ہم و اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے ایسا یہ ہے قرآن کا بیانا یہ بھی کہتا ہے ستون ہوں گے میں پڑھیں گے قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسے شولے کے ایک ایک شولا جو ہے اس کی چنگاری ایک زرد جتنے بڑا, بڑا ہوگا وہ ایک چنگاری بھی ہوگی شولے کی ایک زرد اونٹ جتنی بڑی ہوگی وہ مارے جائیں گے یہاں قرآن کہہ ہے اوپر بھی آگ کے شولے نیچے بھی آگ کے شولے یہ ہے جہنم کا بیان قرآن میں اٹس نوٹ اے جوک یہ اللہ بیان فرما رہے ہے اللهم اجرنا من النار ذالک یخوف الله به عبادا یہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے یا عباد فتقون اے میرے بندو مجھ سے ڈرو والذین استنبو الطاغوت یعبدوها وانا ابو الى الله اور جن لوگوں نے اجتناب کیا تاغوت سے وہ شیطان بھی ہے شیطان کے ایجنٹ بھی جن لوگوں نے اجتناب کیا شیطان سے کہ اس کی پرستش کریں وہ اناب الى الله اور جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا لهم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے وش کی رعی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے کن بندوں کے لئے خوشخبری اللہذین سمیعون القولہ جو بہت توجہ سے بات کو سنتے ہیں ہم بھی قرآن کی محفل میں بیٹھیں ہاں اس کو لائٹ نہیں لیتے بہت توجہ سے سنتے ہیں فیتبیعون احسن پھر اس کی امدہ بہت اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں سنتے بھی ہیں اور پیروی بھی کرتے ہیں سمعنا آنا و اپانا والی بات ان کے لیے بشارت ہے اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے ہم سیکھنے والے بنے عمل کرنے والے بنے کوتائی ہے تو اعتراف کریں توبہ کریں یہ مانگنے کی راتیں ہے قدر کی راتیں پلٹنے کی راتیں اللہ کو راضی کرنے کی راتیں اور اپنی اصلاح کا پکا ارادہ کرنے کے راتیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے الا اکلائے ہدم اللہ یہ بولو گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ هم اکم الباب اور یہی لوگ عقلمند ہیں افمن حق آڑ ہی کلی تو کیا جس پر آداب کی وعید ثابت ہو گئی افاءنت تلقذ من في النار تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا اپ اسے بچا لیں گے جو آگ میں گر گیا جس کے بارے میں اللہ کا فیصلہ عذاب کا ہو گیا کوئی چھڑانے والا بچانے والا نہیں لاکن الذین تقوا ربہم لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا گناہوں سے بچنا روزی کا بھی حاصل گناہوں سے بچنا لاکن الذین تقوا ربہم لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کی اپنے رب کا لهم غرف من فوقها غرف مبنیہت ان کے لیے بالاخانے ہیں اور ان کے اوپر مزید بالا بالاخانے یہ ملٹی سٹوری پلس ملٹی سٹوری محلات جنت میں تجرین امتاح انہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے لاخنیف اللہ میاد اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا علم تر ان اللہ ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے بارش پر سائی فیصلہ کہاں پھر اور پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلا دیا فلم میں مختلف ہوں پھر سے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالی تم میں جو فتو راہ مصفرغ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو پھر میں یہ جان ہوں پھر اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے ان نفی زلی کاف الباب شک اس میں یقیناً نصیت ہے عقل والوں کے لیے پس کیا جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے روشنی پر ہے فوائد تو کیا وہ جو نور پر ہے ہدایت پر ہے اور گمراہ برابر ہو سکتے قطعا نہیں سو خرابی ہے فویل القاصیت تباہی ان کے لیے قلوبهم من ذکر اللہ جن کے دل اللہ کے یہاں سے سخت ہو گئے ان کے لیے تباہی مبین یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابی اللہ سلحان نے بہترین کلام نازل کیا قرآن ایک کتاب کے جس کی آیات ملتی جلتی ہیں بار بار دہرائی گئی ہیں قرآن کے مضامین ملتے جلتے ہم شروع سے دیکھتے ہوئے رہے ہیں مضامین کو دہرایا بھی گیا کیوں انسان ہے نا انسان ایک رائے کے نسیان سے رذبنا نسیان کسے کہتے ہیں بھول جانا تو بھول کا علاج کیا ہے دہر آیا جانا بھار بھار قرآن میں مضامین کو دہر آیا گیا یہ بھی اللہ کی شانِ کریمی تَخْشَعِدُمْ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی کھالوں پر جو اپنے رفتر جڑھتے ہیں اللہ اکبر اجاد اللہ وزیر قلوب سور انفال کی آیت نمبر دو اللہ کا ذکر ان کو دل کانپ اٹھتے ہیں یہ پہلی کیفیت ہے مزید کیا ہے جلو قلوب پھر ان کی جلدیں یعنی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ان کو اطمینان مل جاتا ہے سور راد آیت نمبر اٹھائیس اللہ ذکر اللہ تک میں قلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ملتا ہے تو یہ کیفیت بھی کہ رونٹے کھڑے ہو جائیں وہ خوف بھی تاری ہوتا ہے اور یہ کیفیت کے کی سکون ملے اطمینان ملے نرمی آ جائے امید بھی ہو یہ کیفیت بھی اس قرآن سے لوگوں کو ملتی ہے ضالی کا اللہ یہ اللہ کی ہدایت یہ حدیب ہی من یا اللہ اس کے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے فما من حاد و جس کے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں سو افام اب جو قیام قیامت کے دن اپنے چہرے کو برے آداب سے بچانے میں لگا ہو کیا وہ جنت والوں کے برابر ہو سکتا ہے بالکل نہیں وکیل کم تم تقسیب اور ظالم کو کہا جائے گا تم اس کا مزہ چکھو جو تم عمل کرتے تھے نیلقبل فاتحی طلال ارون جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا وہاں سے جہاں انہیں خیال اور گمان بھی نہ تھا فام اللہ فاخلحیاتی اللہ نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا ولا عذاب آخرت اکبر اور یقین آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے لو کاش کے وہ جانتے ولقد غرم من منکلی مسل اور یقین ہم نے اس قرآن کریم لوگوں کے لیے بیان کر دی ہر قسم کی مثالیں لا اللہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں قرآن جی لعلہم یتقون یہ قرآن عربی زبان میں ہے کسی کجی کے بغیر تاکہ وہ تقوی اختیار کجی اس کے مدامین سادہ ہیں عام فہم ہے ہدایت کا حصول آسان ہے کوئی ٹیڑ اللہ نے نہیں رکھی ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اب توحید کے تعلق سے ایک مثال درب اللہ مثل رجولا فیہ شرکا متشاکسونا ورجولا سلم للرجل۔ اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی ایک آدمی غلام ہے اس میں کئی آقا شریک ہیں اور آپس میں جو زدی اور جھگڑا دوبی ہیں اور ایک آدمی ایک ہی شخص کا غلام ہے حل یسویانی مسالہ کیا دونوں کی حالت برابر ہوگی سادہ مثال ہے نا بالکل برابر نہیں الحمدللہ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے یہ مشکین کو سمجھایا جا رہا ہے بل لا لایا مگر ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے یہی توحید شر کے تعلق سے کانٹراسٹ ہے جو ایک اللہ کو ماننے اس کی زندگی آسان ہے ایک کو راضی کرنا آسان ایک, س... ایک کی ناراضگی سے بچنا آسان اور جو بہت سو کو راضی کرنے میں لگا وہ بے وہ و ٹینشن میں ہی رہے گا ہمیشہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات ان نق میتھ میتون بے شکی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے قیامت تخت تسیمون پھر بے شک تم لوگ قیامت کے دن اپنے رف کے سامنے بحث کرو گے جھگڑا کرو گے جی الحمدللہ 24 چوبیس پارے کا آغاز ہو گیا اطمینان دو دن پہلے کھل ہو گیا تھا اب اللہ کا شکر ہے کہ تیئیس شب میں چوبیس پارے کا آغاز ہو رہا ہے ایک رقو پڑیں گے انشاء اللہ اور پھر ترابی فمن ممن بس جاء پس اس سے بڑھ کر کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلایا جبکہ وہ اس کے پاس آ گئی علی سکی جہنمت ولی تو کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم میں کافی نہیں ہے والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون اور جوشس حق کے ساتھ آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں حق لے کر کون آئے امام الانبیہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور تصدیق کرنے والے کون اہل ایمان لهم ما يشاؤون عند ربهم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں جو وہ چاہیں گے انہیں عطا ہوگا ذالک جزاء المحسنین یہی ہے عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا بدلہ ویکفر اللہ عنهم الاثم الذي عملوا تاکہ اللہ اور ان کے اعمال کی, کی برائی دور کر دے وہ یا جزئيهم اجرهم باحسن الذي كانوا اور انہیں ان کے کاموں کا اجر عطا کرے ان کے بہترین اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے الیس اللہ مکافن عبدا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور یخوفونك بالذین من دونی اور اے نبی علیہ الصلات والسلام یہ آپ کو ڈراتے ان جھوٹے معبودوں سے جو اللہ کے سوا ہیں یہ مشرقین کہتے ہیں کہ ہمارے کسی ہمارے کسی بدھ کا سایہ نہ آ جائے کوئی تکلیف نہ پہنچائے یہ وہ بہرل وہ تو جھوٹ تھا ان کا لیکن یہ جملہ جو ہے نا علیہ صلی اللہ بھی کافی نابدا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں اولا یہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے لیے اللہ ہی کافی اور یہ اب میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں بدلتے حالات میں مشقتوں میں مشکلات میں مسائد کے پہاڑ یہ وہ سب کچھ کیا اللہ کافی نہیں اللہ علا کعین قدیر نہیں کیا پوری کائنات کا مالک اور بادشاہ وہ نہیں کیا اس کی اذن کے بغیر کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے کیا اس کی اذن کے بغیر کوئی نفع پہنچ سکتا ہے یہ جملہ تنہائی میں الگ سے بھی پڑھنے والا اور یاد رکھنے والا کافی نابدہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی قبل امن دھونی اور اے نبی علیہ السلام وہ آپ کو ڈراتے ہیں ان جھوٹے معبود سے جو اللہ کے سوا ہیں مم فما اللہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ممنحد جس کو اللہ ہدایت کو اور اگر آپ اس آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے, اے نبی علیہ فرما کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کی سیوا ان ارادنی اللہ بدررن اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے هل ہن کا شفات درہن تو کیا وہ سب اس کے zarar کو نقصان کو دور کر سکتے ہیں او ارادنی برحمتن یا اللہ میرے لیے کوئی رحمت کا معاملہ کرنا چاہے هل ہن ممسکات رحمت تو کیا وہ سب مل کر اللہ کی رحمت کو روک سکتے قطعنئی نماز تو جواد ایک دعا ہے نا اللهم لا مانع لما اتیت ولا معطي لما منعت ولا ينفع دل جد منك الجد ترجمہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے اعلی جو تو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا اور جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا چاہے نفع نقصان اور تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی اختیار چلنے والا نہیں ہر نماز کے بعد یہ دعا ہے مسنون دعا قل حسبنا الله اے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے علیہ یہ توکل المتوکلون توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے بھی کام کرنے والا ہوں قریب تم جان لو گے میں آزاد مقیم کون ہے جس پر آتا ہے آداب اسے رسوا کر ڈالے اور کون ہے جس پر دائمی آداب اترے گا علی کتابنا عق بے شک نبی علی السلام ہم نے آپ پر لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی با مقصد طور پر جس نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ومم ولف اور جس نے گمراہی کے روش اختیار کی تو بے شک اپنے لیے ہی گمراہ ہوتا ہے وما وکیل اور اے نبی آپ ان پر نگبان یعنی ذمہ دار نہیں ہیں يَبَن الاكْثَرُ لا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْنِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَنَنَجَّاهُمْ مِنَ الْغَرَقِ إِذْ يَغْشَى الْبَحْرُ عَلَيْهِمْ يَخُورُونَ بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَيَتَمَتَّعُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ فبالباطن يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم وإنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين